میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اصل اور ناقابل تبدیل ہوتے ہیں مخلوق اپنے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی نوق رہی ہے رہے گی ہمیشہ معاشا اللہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے کس طرح کام جیسے جس وقت میں چاہتا ہے اس وقت میں ہوتا ہے ادل وقت ہے. جس ترتیب اور طریقے پر چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے میں غیر عدم جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ہوتا نہیں ہوتا وجہ وجہ کاگی نہیں ہوتا وجہ کا اخو جس وقت میں چاہتا ہے اس سے ایک سیکنڈ پیچھے نہیں, نہیں ہوتا تو ماشا اللہ رسان جو چاہ کما جیسے شاہ جیسے چاہا کیا فل وقت جس وقت میں چاہا کیا من غیر زیادی ولا نقصان نہ کمی ولا تقدم نہ آگے ولا تخر نہ پیچھے کمالمیشا جو نہ چاہا لمحہ گن سارا جہان بھی چاہے نہیں ہو سکتا سارا جہان نہ چاہے وہ چاہ لے ہو جاتا ہے تمہا اللہ اللہ رب تمہاری چاہتیں بھی اس لیے پوری ہو رہی ہیں کہ اللہ بھی اس وقت تمہاری چاہت کو چاہتا ہے اور جب وہ اپنا ارادہ تمہارے ارادے کے خلاف استعمال کرتا ہے پھر عقل والے کی عقل تقبیر والے کی تدبیر مال والے کا مال طاقتور کی طاقت ہاکنگ کے حکومت کا شہر سب کا کھڑا رہ جاتا ہے اور اللہ اپنے ارادوں کو نافذ کر کے دکھا دیتا ہے یقال اللہ ما یشا شاہ ہر کسی مضمون کو قرآن کی طرح بیان کرتا ہے جو چاہے اللہ کرے رب و کا یشا جو تیرا رب چاہے پیدا کرے جس کو چاہے پسند کرے یا شاہ ہدایت کے دروازے کھولے مر کر کے رکھ دے تو منتشا, منتشا جس کے چاہے قدموں سے تخت نکال لے و منتشا جس کو چاہے عزت عطا فرمائے منتشا جس کو چاہے زلی کر کے رکھ دے بے علی خیر ہر سید کے خزانوں کا مالک سارے خیر کے خزانوں کا مالک یا نئی اشا جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے یعید عید بے نفر ہی نئی اشا جس کو چاہے اپنی مدد کے ساتھ کامیاب کر دے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے کے لیے دروازے کھول دے یو فیرویہ شاپ جس کو چاہے معاف کر دے جس کو چاہے عذاب دے, دے الرزق جس کا چاہے رزق کھول دے جب وہ رزق کھولتا ہے تو ان کی الٹی میں چیتی چلتی ہیں ان کے غلط فیصلے بھی صحیح ہو جاتے ہیں وہ یقر وقدر وس کا تنگ کرنا شروع کرتا ہے ان کی سیدھے پلٹی پڑتی ہیں ان کے, کے موقع کے فیصلے بھی بے موقف ہو جاتے ہیں ان کے, سیزن کے, سیزن کے, بھی سیزن کے ہو جاتے ہیں ان کی اصلی کدری ماؤت ہو جاتی ہیں یا نہیں ہے شاہ جس کا کھولتا ہے بند نہیں کرتا करता اس کا تنگ کر دیتا ہے نہیں سکتا اسی کو یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ آیا جہاں مشیت بھی آ رہا ہے مضمون یہی ہے الفاظ دوسرے لیکن مضمون میں رحمت جب اللہ تمہارے لیے کا کھولتا ہے سلام ان سے جہان مل کر اسے بند نہیں کر پاتا جب اللہ حفاظت کا در کھولتا ہے بھلائی کا در کھولتا ہے بچانے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ چھری کرون کے ہاتھ میں ہو جو پرسادن ہے یا وہ خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو جو ہے کا باپ خلید اللہ جب وہ چاہتا ہے کہ مجھے بچانا ہے تو پھر دوست دشمن کی تمیز نہیں شریف کران کے ہاتھ میں ہو تو موسا کو بچا کے دکھائے گا اور شریف خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو تو اسماعیل کو بچا کے دکھائے گا قرآن کی چوری کو تو پہنچنے ہی نہیں دیا موسم کی گردن تک بائیں بائیں چلتی رہی گود نے اور ڈالا. بچے کو دود کھیلا بچوں کو کھیلا جب تم آسوس کرے گا پکڑی جائے گی تو پھر فقر تھی تابور. میں ایک اور صندوق کو کیا کرو دریا میں ڈالو دریا میں دریا کی ساحل پر پہنچائے یہ سارا پہلے جو مغل اسلام کی ماں کو بتا رہے ہیں پھر کیا ہوگا سر سے رکڑ لے گا جو اس کا بھی دشمن میرا بھی دشمن ہے موسلام کی والدہ کا دل بیٹھ گیا جسے بچانا ہے آپ اسی کی گول میں پہنچا رہے ہیں تو یہ پیسہ کیسے ہوگا سرندر دو کیفیتیں ہیں نا جب اسے دریا میں باہر تو اس کی موت کا خوف ہے کیا ہوگا ان ناراض تو جس سے میں واپس گود میں پہنچاؤں گا بجا میرے مرکزی اور تیری زندگی میں تجھے دکھا دوں گا کہ میں نے اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا ہے ماشاءاللہ یہ الفاظ تو آبر میں کوئی نہیں لیکن یہ کس طرح بتا ہی رہا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ جاتا ہے کر دیتا ہے نہ چاہے ہو نہیں سکتا گور نے مزل السلام کو پہنچا دیا کہ <سلام> کیا کیا؟ محبت، محبت دن جی۔ جی۔ دیکھا تو سے میرا تیری میری آنکھ کی تیری آنکھوں کی لگتا، لگتا، پال کے دکھایا اب دوسرا منظر ہے یہ دشمن تھا یہ دوست ہے اب دونوں دوست ہیں ایک طرف قلیل اللہ ہے ایک طرف غزیر ہے ایک طرف وہ رسول ہے جس کی اللہ نے اپنے دادا آپ آپ کی پیروی اگر ان کے ان کی نقل سے اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کرنا ہے تو ادھر چھری ان کے ہاتھ میں یہاں چھری اپنی جگہ پکڑ چکی ہے گردن پہ پہنچ چکی ہے اور چلانے والے کے چلانے میں قطور کوئی نیت میں اور گردن میں کوئی سختی نہیں آئی کوئی آن لوہے کا ٹکڑا نہیں آیا پتھر نہیں بن گئی چوری مونگ نہیں ہو گئی ہر چیز اپنی جگہ پر ہے اور شوری نے چلنے سے انکار کر دیا کہ پیچھے اللہ کا ارادہ بدل چکا ہے نہیں کاٹنا تو نہ چھری کند ہوئی نہ گردن نرم ہوئی لیکن اللہ نے بتا دیا شاہ اللہ قرآن اب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے کر دیتا ہے کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں صرف ارادہ ہی ہوتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے ہو جائے ہو جاتا ہے سلام صلاح جو میں تمہارے لیے کھولتا ہوں اسے بند کو نہیں کر سکتا بمایوں سکھ و مایون سکھایون اور میں بند کر دوں میں بند کر دوں پلا مرخو مین بات کو تمہارے لیے سلائی کے درد کھولنے والا میرے بھائیوں ہم بڑے جاہر हैं بڑے نادان ہیں ایک زمانہ گزرا پچپن سال گزر گئے کبھی پیسے کے اونگی دے باندھی एक से हमारे दर खुल जायेंगे कभी तिजारत से बांधी बड़ी बड़ी तस्तरिया लाहौल तक फैलती चली गई सड़क दोनों किनारे एक खुशहाल हो जाएगी एक तो सूरी निजाम था एक से तो चंद आदमियों में खुशहाल होने का गरीब की रगों से निचर निचर के उनके मौतों से लाली आई थी اور غریب کی بیٹیوں کے تان تار پار ہو کر ان کی بیٹیوں کے گھروں کے, کے چراغ کرنے ہم بھی بڑے نادان ہیں نظام تجارت سے خوشحالی کے ساتھ دیکھے اللہ سے جنگ کر کے اللہ کی دھرتی پر خوشحالی کے ساتھ دیکھے ہم سے بڑا نادان کون ہوگا زراعت کو آزمایا بڑے بڑے گر ماہرین آئے اور بڑے بڑے آئیں تو ہماری زمینوں پر آ رہے ہیں آپ کی زمین لہ لا جائیں گی لہ لہا جائیں. لہ گئی لہ لہ گئی ہمارے مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب آگے زمین خالی چھوڑتے تھے آگے کاشت کرتے تھے آج, کرتے. آج یہ سارہ سال خالی ہو گئی چھ خالی پڑ نہ, نہ, نہ مائ کی دوڑ چھ مہینے آج ہی خالی پڑی آج ہی کاشت ہو اگلے چھ مہینے وہ کاشت ہوتی ہے پڑی ہوئی ابھی ایک ایک انچ کاشت کام کر رہے ہیں ایک انچ میں اور, اور اللہ نے اس پر اپنے عذاب کو مسلط کیا کہ اذاب بھیجا سندیوں کا عذاب بھیجا وائرس کا عذاب بھیجا بیماریوں کا احساب بھیجا پانی کی قلت کا اذاب بھیجا پہاڑوں بہار, نے اتار دی اور آسمان نے موتی برسان نے چھوڑ دیے زمین نے برکتیں اپنے اندر کفن کر دی ہاؤ کے ٹیکر بدل گئے سڑک کی گردش بدل گئی غلط پڑ گئے برکتیں اٹھ گئی پکندوں کو اپنی آنکھوں سے اپنی متا کو کھاتے دیکھا پرواروں کو اپنی آنکھوں سے اپنی متا کو لوٹتے دیکھا ہم ایک حصیز چیڑی کے سامنے اور ایک حقیقت کے سامنے سارے پاکستان کی جراث بے وقت ہو کے رہ گئی اور کچھ بھی چڑھ جر گئے ہمارے دار ہمارے بچپن میں ذمہ دار مقروض نہیں ہوتے تھے اب زمیندار بھی مقروض ہو گئے ان کو بھی بینک والوں نے सब باغ دکھا دکھا دکھا دکھا گئے ایسا में میں तो وہ بھی تاجروں کے ساتھ مال کی دوڑ میں شریک ہو گئے حکوم سے آزمائی ہر آنے والے کی لیے ہم نے زندہ باد کے نعرے لگائے کو مرد آباد کہتے ہوئے साथ ہر آنے والے واپس کر دی مخلوق بھی کسی کی دنوں پہ پوری पूरी خالد کو ناراض کر کے بھی کبھی مخلوق کسی کے کام آئی خالد سے شکر ले مخلوق سے امیدیں لگائی ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا ہم سے بڑا نادام کون ہوگا ہر آنے والی حکومت پر ہمیں امید یہ آئے ہمارے مسائل کے حل کرنے والے ہر ان سے سارے کام بن جائیں گے اوپر والے تک اعلان جنگ کیا ہوا تھا کی کی، اس سے تو نہیں تھی تو نظام تو اوپر سے چلتا ہے نیچے سے تھوڑا چلتا ہے پیسے تو آپ مان والا اتارتا ہے زمین برف ضرور ہوتا ہے چنگیز خان نے یک سمر شہر گرفتار ہو کے سامنے تھا اس نے ایک ترجمان سے کہا کہ ان مسلمانوں سے کہو جس اللہ پر ایمان رکھتے ہو میں اسی کا بھیجا ہوا عذاب اللہ تمہارے لیے ہاں فصل پک چکی ہے کاٹا جائے فصل پک چکی ہے کاٹا جائے ہر اس طرح سر اس طرح کٹھے چلے گئے جیسے فصل کے اوپر سے نکلتا تھا, تھا تو آگ اور کے سوا اور گوشت کی گریبی بدبو کے سوا وہاں کچھ نہیں بانٹ رہتا تھا مائیک سے بغاوت اور یہ بیچارے نام کے حکمرانوں کے اُمیدیں مسئلے حل کریں گے اور میں تو اس لیے میں نے آپ کو قرآن سے تنجیب کے دور پر ایک چیز پیش کی کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے وہ مختلف آیات سے قرآن کے واقعات سے اور جو اللہ نہ چاہے کیسے ہوگا ہو ہی نہیں سکتا اور اللہ ہمارے لیے کا ارادہ کرے کوئی طاقت نہیں رکاوٹ بن سکتی اللہ ہمارے लिए رکاوٹ پیدا کرتے تو مختلف سے مخلف حکومت بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتی جب الاقو خان نے بغداد کو پتہ کیا تو پندرہ لاکھ آدمی قتل پندرہ لاکھ آدمی قتل ہوا تو اس پر جو خلیفہ تھا اس کے نام مستعفن. مستعفن للہ کا نام تھا مشتاق مشتاق بنو عباس का آخری ताजदार تینتیسواں نمبر پینتیس کو لفاقو پر نہ اس کی کبھی تحج قضا ہوئی تھی اور فال کا اکثر حصہ وہ روزے رکھتا تھا بیدار, روزے دار لیکن اتنے نیکی اتنا خلوص اتنی ہمدردی اللہ کے عذاب سے بچا ہی کہ عوام کا رخ اللہ سے ہٹ کر شرطوں کی طرف ہو گیا تو میرے بھائیوں اللہ کے واقع اللہ کو منانے کے پیچھے پڑھو ہر جمعے میں ایک ہی مضمون بیان کر رہا ہوں کئی سال سے ایک ہی بات کر رہا ہوں ایک ہی بات کر رہا ہوں یعنی کہ میرے پاس مضمون کوئی نہیں ہے لیکن سر پہ جو آئی پڑی مصیبت ہو علاج تو رخ کا دیا جاتا ہے بات تو خود کی جاتی ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کو ہم ناراض کیے ہیں میں آپ کے سامنے کیا فضل سے بیان کرنا شروع کر دوں آپ باہر جا کے میرے علم کی تعریف کریں گے بڑا علم ہے مولی ہر جو میں نئی بات کرتا ہے ہر جو جمے نہیں بات کرتا ہے ہر جو میں چھوڑو میں ہر روز نہیں بات کر سکتا ہوں وہ تو آٹھ دن تیاری کو مل جاتے ہیں تیاری کی ضرورت نہیں میں آپ کو ہر روز نئے نئے افسانے نئی نہیں دن ہی کوئی افسانے نہیں کہانیاں نہیں تاریخ نہیں دن ہی بتا سکتا ہوں لیکن آپ کہیں گے بڑا علم ہے بڑا کیا نفع ہوگا کیا نفع ہوگا یا آپ کو کیا نفع ہوگا آپ کہیں گے بڑا علم ہے مولی صاحب بڑا علم ہے اپنے گھر میں اپنے گھر وہ دیکھو جو گھر پہ آپ کھڑی ہے اللہ ناراض ہو چکے ہیں اللہ اور اس کی ناراضگی کا دور کرنا سب سے پہلا مسئلہ ہے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو یہی اس وقت کی پکار ہے یہی نوائے وقت ہے बार وقت, وقت کی پکار کی بات نہیں کر رہا ہوں نوائے وقت کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں یہ آج کی نوائے وقت ہے یہ وقت کی پکار ہے یہ وقت کی سزا ہے کہ ہم اللہ سے باغی ہوئے پڑے ہیں اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں اور پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کا ایک ساتھ کوئی نہیں ہے جو حکومت آتی ہے اس کے عید گانے کے لیے मैदान میدان میں मैदान में میدان میں افسر میدان میں में میدان میں جس رب نے نسخ سے انسان بنایا زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت کو تانا سورج چاند کے چراغ جلائے ستاروں کے دیئے جلائے زمین سے غلے اگائے آسمان سے پانی برسائے ہوا کے روخ بدلے پھلوں میں نکاس بھری کھلوں میں دودھ بھرا پانی میں روانی رکھ دی پہاڑوں میں خزانے زبان کر دیے زمین میں گلے دبا दिए معدنیات کے خزانے بھر عقل کے اللہ تعالیٰ نے وقت خزانے دماغ میں بھر جسم خوبصورت عطا فرما دیے دیکھنے کو شنے جلا دی سننے کو ٹیلی فون کی تاریخ چلا دی حرکت سارے بجوگ میں رکھ دی رکھنے کو دل دیا سوچنے کو دماغ دیا کھانے کو منہ دیا بولنے کو زبان دی شبانی کو دانت دیے حضم کرنے کو میدے اور ہاتھوں کا نظام چلایا خزرا اور گلاچت باہر نکلے اس کا اپنے ایک ایک چلایا لوٹ سے واپس آئے اس کا ایک نظام چلایا خون کو رگوں میں دوڑایا پاگل مادوں کو کہیں چلایا کہیں اسٹور کیا کہیں باہر نکالا نئے ایک انسانی جسم میں خرب ہاتھ خرب اینٹیں لگی ہوئی ہیں سرب ہاتھ خرب سیلز سے بنا ہوا جسم اور ایک دن میں کروڑوں سیل مر رہے ہیں ہر جگہ نیا کھیل لگانا کہیں کوئی غلطی سے سیل دوسرا چل نہ پیدا ہو جائے کوئی غلط حضا اس کل پہنچ جائے جسم کے اس, اس حصے تک رزا کو پہنچانا کہ اگر کوئی پچاس ارب گنا بڑا کر کے بھی چیز کو دکھانے والی ٹور خوردری ہو تو بھی ہمارے جسم کے وہ حصے نظر نہ آئیں وہاں بھی حضا کو پہنچانا کہ میرے بندے کی ضرورت ہے اتنے بڑے رب کے باغی ہو گئے اتنے بڑے رب کو للکار لگ گئے سٹور غلب لگائے دیکھنے کے لیے اور ان کی بیٹیوں کو دیکھا دو لاکھ ٹیلی فون لگائے سننے کے لیے اسی سے سارا دن ہرام موسیقی سنی سوال بھی بولنے کے لیے اسی سے جھوٹ عیبت کے نرمے بولے اور دانت دیے حلال کھانے کو اسی سے سود کھایا کسی سے رشوت کھائی اسی سے حرام مال کھایا اسی سے چوری کا کھایا غلط ناپ کے کھایا اور, اور کا کھایا اور خرید دے کے کھایا کیا چکر دے کے کھایا کتنا حرام مال پیٹ میں گیا میں نے تو گن میں نے انکار نہیں کیا کہ میں حرام روٹی ختم نہیں کروں گا ہاتھوں نے انکار نہیں کیا کہ میں حرام پانی باہر نہیں نکالوں گی سارے وزر نے انکار نہیں کیا کہ یہ سوت کا پیسہ کا روٹی اندر گئی ہے میں اسے ہزم نہیں کروں گی یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اگر اللہ جسم پہ قابو نہ کرے تو ایک حرام لکمن سارے جسم کے اندر پہلے منہ میں گیا تو منہ رخ نہیں کرے گا نالی میں گیا تو نالی باڑے گا تو میدنے پیدا کرے گا. میں گیا تو میں ہاتھوں میں گیا تو سارے جسم کو جیلتا ہوا پار نکل جائے نہ ہزم ہو نہ جسم کو سلامت چھوڑے وہ رب کیسا رب ہے جو سب کو دیکھتا ہے کہ میری ہی نا پروانی کر کے کھا رہے ہیں پھر بھی لکم کو کہتا ہے ہزم ہو جا हो ہاتھ میں ہے ہاتھ میں ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے کماتے ہیں تو کھاتے ہیں نہیں کمائیں گے تو तो سے کھائیں گے ایک پرانے قصے لے کے آ جاتے انہوں نے سنانے یہ روتی ہے نہ ملے تو خدا بھی یاد نہیں آتا یہ دیکھو کھائی ہے تو پیٹ بھرا ہے اللہ کی فصل مشرف کی جو اس وقت سن رہا ہے یہ رکما جو آپ کے ہاتھ میں ایک بے بس بزرگ نظر آ رہا ہے یہ منہ میں جاتے ہوئے اللہ سے پوچھ رہا ہے یا اللہ اس کی زندگی کا سامان بنو کہ موت کا سامان بنو یہ رکما پوچھ رہا ہے یا اللہ صحت کا سامان بنوں کہ بیماری کا سامان بنوں یہ لکما حلق میں جا کے پوچھتا یا اللہ اس کی میدے کی نالی میں جاؤں کہ سانس کی نالی میں جاؤں بول یا اللہ میں کہاں جاؤں جدھر کہے گا ادھر جاؤں گا جس لکمے کو رب کی بغاوت کر کے کمایا تھا اس لکمے کو اللہ کریم بن کے میدے میں اتار رہا ہے اگر وہ کہتے چلا جا سانس کی نالی میں تو ایک لکما ہمیں تکل کرنے کے لیے کافی ہے میرے بھائیو اللہ چاہے اللہ کہ ہاں مجھے پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں چلیے اللہ کو راضی کرو حکمرانوں کی خوشامد چھوڑو بھائیو مال کی خوشامد چھوڑو مال کی خوشامد کیا مطلب سے کمایا یہ مال کی غلامی ہے سے کمایا یہ مال کی غلامی ہے یہ مال کی لگن لگی ہے میں یہاں سونے کا بت رکھ دوں نا تو آپ سارے میرے پر فخر کا پتوا لگا دیں مولری ہو تو سونے سے بھائی مسجد میں رہتا ہے اور اسی کے سکے بنا دوں اور یہاں رکھ دوں تو ہر آدمی کی تمنا ہوگی کہ میں جاؤں کوئی اور نہ لے جانے پائے شکلی کو بدلی ہے شکلی کو بدلی ہے پہلے بھائی تھا اب سکہ بنا سے سکہ بنا تو بھائی یہ غلامی ہے یہ غلامی ہے اللہ اللہ طرف طرف کی جو مسئلے حل کرنے کے لیے کسی فوج کا محتاج نہیں کسی حکومت کا محتاج نہیں کسی عدم کا محتاج نہیں دولت کا محتاج نہیں تجارت کا محتاج نہیں کا محتاج نہیں ایک چیز مانگتا ہے مانگتا ہے آدم ان اذا و ربی و ربیر کا دن نہیں آیا میرے بندے مجھے راضی کر مجھے راضی کرے گا میں خوش ہو جاؤں گا اور میری, میری رضا کا میری کتاب سے میری فرمان برداری کر میں راضی ہو جاؤں گا اور جب میں راضی ہو جاؤں گا پھر میں برکت دوں گا اور پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں یہ ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کی طرف میرے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر اللہ راضی نہیں ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس جنجال سے نہیں نکال سکتی پچپن سال سے جڑا ہوا نظام کوئی وہ سیدھا کر دے سوائے آسمان والے کے فیصلے اور کہرادے اور قدرت اور طاقت کے और کے علاوہ اور کوئی تاقت نہیں کیا ہے شلوار ہاتھ میں ہے اور جا رہے ہیں کہ بس جاتے میں اللہ کے ربی کو قتل کر دوں گا منٹوں میں دل بدلنا منٹوں میں حال بدلنا کا کام ہے جی سے دیکھا صاحب کہ یار اللہ ہمر آ رہے ہیں تلوار ہاتھ میں کہ آنے دو, آنے دو. ہے تو اب نہیں نبا ہوگا کوئی اور ارادہ ہے تو اسی کی تلوار کو اس کا سر کٹے گا ہمارے اندر آئے آپ نے ایسے دامن پکڑا اور یہ چھٹکا دیا ارادت کیا؟, ایک بول سے کیا وقت نہیں آیا کہ تُو کہتے لائلہ اللہ؟ انت ان کاماخد رسول اللہ کیا وقت نہیں آیا کہ تو کہتے محمد رسول اللہ کی وقت آ گیا اللہ اللہ کا رسول اللہ دل حال بدلے یہ صرف اللہ کی طاقت اور قدرت ہے باقی کسی سے امید نہ لگاؤ یہ کہ شرک ہے یہ بھی شرک ہے شرک چھوٹا شرک چھوٹا جیسے آدمی کاثر تو نہیں ہوتا اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے آپ نے کہا میرا منبر کون بنائے گا مجموعہ زیادہ ہو گیا تو منبر بنانے کی ضرورت پڑی तो एक साल ने कहा बनाऊंगा आपने कचेरा नाम क्या है फुल बैठ जाओ फिर आपने फरमाया मेरा में बनाऊंगा आपने कच्चे का नाम क्या है फुलान बैठ जाओ फिर आपने कहा मेरा मेंबर कौन, ते कौन बनाएगा फिर एक ने मैं बनाऊंगा कचेरा नाम क्या फोला बैठ जाओ फिर आपने कहा मेरा मेंबर कौन बनाएगा तो एक शख्स छोड़ गया انشاءاللہ میں بناوں گا آپ نے کہا تو بناے گا تیرا نام کیا ان کا تو نام لکھ سب ان کا تو نام کہ نہیں فلان فلان فلان یہ آپ نے غور فرمایا جس نے کہا یار اللہ میں بناوں گا آپ نے کہا بر جاؤ میں بناوں گا ڈر جاؤ میں بناؤں گا ڈر جاؤ, جاؤ. چوکے بولے یار رکھنے کے لیے محمد مخلوط پہ امید نہ رکھنا اللہ, اللہ تو نے کافی ہے کپا بلّہ وزیر کپا بل شہیدہ کپا بلّی کپا بلّہ حسینہ کپا بلّی کفا بل نسیرہ کپا درخت نے کہا نفیرہ کپا کپا کپا کپا کپا کپا کپا سات ہے سات دفعہ اور ہر دفعہ اپنے ہر دفعہ اللہ اپنی ایک نئی صفت ہو جائے. میرے بندے وکیل بنا لے تیرے وکیل بنا تو بڑے بڑے کلاشن والے پہرے دار رکھے رفا بل ہے رقیبہ ذرا مجھے پہرے دار ملا کے دیکھ لے پھر میری حفاظت کا نظام کیسے کرتا ہے گود ہو یا شریر کی چھری ہو کچھ نہیں ہوگا مکڑی کے جالے سے محبوب کی حفاظت کر کے دکھا دی دنیا کا سب سے کمزور ترین ہے کمزور ترین جال مکڑی کا جال ہے ایک مکڑی کے جالے سے حبیب کو بچایا مجھے کپا بل ہے مجھے حقیق بنا مجھے پہرے دار بنا سر دیکھ میں چلی حفاظت کیسے کرتا ہوں سارے مجموعے سے تجھے نکال کے دکھاؤں گا پھر بچا کے دکھاؤں گا موت مات کھا جائے گی ذہیل شریف نہیں آ سکتا انسان تیرے قریب کیسے آ ہیں مجھے حفیظ بنا مجھے رقیب بنا مجھے نیگے بن بنا تو دیکھ میرے حفاظت کا نظام کس طرح تیرے چاروں طرف گنتا چلا جائے گا اور سارے مخلوق کے جال چھت سے چلے جائیں گے کبھی اللہ کو بھی آسمان ہو روزانہ نہیں پڑتے پہرے دار وماعت بھی قدر کر دی گئے پہرے داروں زمایا قدر کر دی کوئی اللہ کو بھی تو نگے بان بنا کے دکھائے کوئی اللہ کو بھی تو اپنا نگہ بنا بان لے اگر آگ ہوگی بھڑکتی ہوئی اور خرید اللہ آرام کے چالیس دن के ہی کے گونے کے پہلے کسی نے پوچھا آرام کے دن کون سے گزرے زندگی میں جو آگے میں گزرے تھے نا بس وہ زندگی کے بہترین हैं سر پانی ہو موجے مارتا ہو اور مچھلی ہو ویل خوفنا. مچھلی کا پیڑ پانی کا پیڑ پانی کا, کا, کا اندھیرا آکسیجن ختم روشنی ختم غذا ختم چلو آگ میں تو ایک شکل موتی تھی یہاں دو شکلیں موت کی ہے پانی اور مچھلی کا پیڑ چالیے اس سے نہیں ہونا پڑے سرام مزے سے رہتے رہے کفا بل ہے حفیبہ کپا بلّہ حفیح بہتر آدمی بڑا کمزور ہے چاہتا ہے کوئی میرا دکھ درد سنے کوئی میری فریاد سنے کوئی میرا غم سنے آج ہر آدمی اپنے اندر میں کیا کیا دکھڑے رہے افسانے یہ پھرتا ہے کوئی سننے والا ملتا نہیں کوئی سننے تو مدالہ کوئی نہیں اچھا بھائی اللہ تری مدد کرے اس سے زیادہ کوئی کہہ سکتا اور انسان کسی کو کہے بغیر رہ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ ایک لفظ لائن ہے شہیدہ مجھے ہر وقت حاضر حادر باز بنا لینا جو کہنا مجھے کر جو کہنا مجھے رات کو کہے گا میں سنوں گا دن میں کہے گا میں سنوں گا سارا دن کہ میں سنوں گا ساری نام تیری دیدی سن نہ تیری ماں سن سکتی ہے نہ تیرے بیٹے سن سکتے ہیں نہ تیرے بھائی سن سکتے ہیں نہ تیرا باپ سن سکتا ہے نہ تیرا دوست سن سکتا ہے مجھے سنا جتنا گا نا میں اتنا ہی غور سے سنوں گا تو گا میں نہیں سنوں گا مجھے پکار جب پکارے گا حاضر پائے گا بادشاہوں سے تعلق جھوٹے وزیروں سے تعلق جھوٹے سیاستدانوں کا تعلق تعلقہ حکومت کا تعلق دھوکا, دھوکا. مال کا تعلق دھوکا افسروں کا تعلق دھوکا طاقت پر اعتماد سب سے بڑی تباہی ہے حضرت ارشاد ہے منع اعظم فقط اللہ جو کہتا ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے اس کا پیسہ ضرور اسے جگہ دے کے دکھاتا ہے منع اعظم سلطان کی فقط اللہ جو کہتا ہے سخت پہ بیٹھوں گا تو بڑی عزت ملے گی اللہ سے ضرور شلیل کر کے چھوڑتا ہے میں نے اعتماد علم ہی جو اپنے علم پہ بھروسہ کرتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں اللہ وہ ضرور گمراہ ہو کے رہتا ہے من علی میں احتماد جو کہتا ہے میری اصل سب کچھ ہے جو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے جو سمجھ میں نہیں آئے وہ ٹھیک نہیں اس کی عقل ضرور خراب ہو کے رہتی ہے وہ من احتماد اللہ وہ من احتماد اللہ جو کہتا میرا اللہ کافی میرا اللہ کافی وہ میں نے اللہ فلا کل ولا غلّہ ولا بلّا ولا کلّا جو کہ اللہ کافی تو اس کا مال کم پڑتا ہے نہ اصل خراب ہوتی ہے نہ زلی ہوتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے اللہ کقیل وکیل حفیظ بن جاتا ہے کپا دہیدا مجھے مجھے سنایا کر تارے بن دکھڑے میں مداوا بھی کروں گا تسلی بھی دوں گا میرے سامنے آنسو بہا دیا کر میں تیرے دل کو سکھ دے دوں گا ایسا تھمبا رکھوں گا کہنا دنیا کی کوئی سر کوئی تال کوئی تھن کوئی مورت کوئی سورج کوئی نخمہ کوئی وادی کوئی منظر کوئی پروشوش پوش سرد پوش پوش اوپر سرد پوش پہاڑ دنیا کی کوئی چیز تیرے دل کا زخم نہیں بھر سکتی مجھے سنایا کر میں ایسا کھمبا رکھوں گا کہ ایک ہی کافی ہو جائے بھائی اللہ سے دوستی لگانے کا ہوگی نہیں گلستان والوں کو اللہ بات سے دوستی لگانے کا شوق رکھو اللہ کے واسطے بھائی ہو مسئلہ یہیں سے اور کہیں سے نہیں ہوگا اور کتنا آسان ہے وہ پیڑ کر چکا تھا میں تو لگا تو لگا بڑا بات کیا میں تو دوستی لگا تو لگا تو مطلب کتنا آسان ہو گیا حکومت کا خوف دل سے نکال لے جب تک میری حکومت باقی ہے اور یاد رکھ لے میری حکومت کو سما نہیں ہے تک اور جب تک میرے خزانے اور آسان, آسان طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ آ جاؤ اس لیے بکرو توبہ اس لیے بکرو توبہ یہ اپنے خلاف جلوس نکالو اے حکومتوں کے خلاف جلوس, جلوس نکال نکال نکال کے سوائے اپنی سڑکیں توڑنے کے اپنی بسیں جلانے کے غریبوں کی بسیں جلا دی کسی مزدور کی ویگن جلا دی کسی فکیر کی کسی بےچارے مسئلہ کے رڑی جلا دی کسی کی دکان جلا دی کسی کے ٹائر جلا دیے یہ بھی دی کوئی طریقہ ہے میرے بھائیوں من حل کرانے کا اپنے نفس کو آگ لگاؤ اپنی شہبتوں کو آگ لگاؤ اپنے اندر کے حرام جذبوں کو پٹرول چھڑ کے آگ لگاؤ اپنے اندر کی نافرمانیوں کے خلاف جلوس نکالو اپنے اندر کے غلط جذبوں پر لاشیاں برساؤ پتھر برساؤ برساؤنس کو پتھر مار رہے گا کیا فائدہ بے چار وہ تو بےچارے حکومت کے کرندے ہیں ان ان کو ان پر پتھر برسانے کا کیا فائدہ ان کو گالیاں فوج کو گالیاں ملامت کرو تو, تو دیکھ سارا دن نظروں نے کتنا غلط دیکھا تیرے کانوں نے کتنا غلط سنا تیرے ہاتھوں نے کتنا غلط تولا تیری زبان سے کتنے مسلمانوں کو دھوکا دیا گیا کتنوں کی زمین تو نے دس دفعہ اوروں کے ہاتھ بیچ کتنے گھروں کے شراب نے گل کر دیے کتنے گھروں کے بچوں کو تو نے بھوکا سلا دیا تو دو دے تو دو دے تو کیا کر رہا ہے اپنے خلاف ہڑتال وہ کیا توبہ توبا یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر وہ ہوگا جو چاہتا ہے وہ کروں گا جو تیری منشا ہے اس پر خود آنا اور ساری دنیا کے انسانوں کو لانے کے لیے محنت کرنا یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے کام بنایا ہے فیصلہ ایسا کیوں ناراض ہو جائے تو آدمی کے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے کتنے مشکلوں میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا افسر ہے زمین آسمان کا بادشاہ ناراض ہو جائے کتنے دکھ درد آگے آنے والے ہیں یہ تو دنیا ہے بہت تھوڑی سی ہے بہت مختصر سی ہے اچھے برے یہاں امتحان کی گھاٹی سے گزرتے رہتے ہیں جب آگے اللہ جہنم کے دروازے کھول کے دھکا دے دے گا پھر کیا بنے گا امانت ہی ہڑپ کر گیا کھا گیا یہ گی یہاں تو کچھ نہیں ہوگا زیادہ زیادہ اتنا ہوگا تو ہوگی نہیں ہوگی نہیں لیکن آگے کیا ہوگا اللہ تعالی کہے گا وہ آئے گا مدعش نے میری امانت کھا لی تھی اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بھائی وابست کر تو گلستان کالونی میں رہے گی یہاں کہاں تو بہت اللہ تعالیٰ کہیں گے بڑی, دو درست کی رکھی لیا. مجھے ایک مرلہ ایک کسی کی زمین دبا گیا تھا جو پراپرٹی والے کیا, کیا کرتے رہتے ہیں دس دس آگے ہیں اور بےچارے انسان دھوکے کھا کے ساری زندگی روتے رہ جاتے ہیں اور یہ چپی ہوئی عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ ان کی زندگیاں بیت جاتی ہیں تو لگا گیا وہ جو ایک مرلہ زمین گھیرا پھیری کر کے دوسرے کو پکڑا دی تھی اس کو بات کرو हुआ لے کا پڑی ہے اس سے گزرتا ہوا لگا میں پہنچے گوشت سے زیادہ شریر ہے اس سے گزرتا وقت شکر میں پہنچے گوشت سے زیادہ خوفناک ہے اس سے उससे وقت شریر میں پہنچے گوشت سے زیادہ خوفناک ہے اس سے जलता ہوا شہید میں پہنچے گا, گا منافق کا ٹھکانا گزرتی ہے یہ وہ آگ ہے وہاں وہ زمین پڑی ہوگی جو دھوکے سے اوروں کو دیکھی تھی اٹھاؤ سرکے گا اٹھاؤ اسے اٹھائے گا تصویر بنائے گا کنٹھے پر رکھے گا پھر چڑھے گا پھر اسی آگ میں سے چلتا سکھلتا چلتا سکھلتا ہائے ہائے کرتا کنارے پر پہنچے گا ایک قدم اندر ایک قدم باہر شکر ہے مل گئی باہر آ گیا ایک قدم جو باہر ہوگا وہی کھس لے گا اور پھر کلا بازیاں کھاتا کھاتا کھاتا کھاتا کچھ امانت سمے جو کھائی زمین ہے مکان ہے پیسہ ہے پتھر ہے جو بھی ہے وہ نیچے اور امانت ہو کر اب پھر وہ آگ اس سے پگلائے جلائے گی اور اس سے کہیں گے اٹھاؤ اٹھا اٹھاؤ وہ ہتدار باہر کھڑا ہے مانگ رہا ہے پھر اٹھائے گا پھر چلے گا چڑھتا چڑھتا چڑھتا چڑھتا جب کنارے پر پہنچے گا ایک کل اندر ایک باہر پھر اٹھ کے نیچے گرے گا پھر یہ اوپر یہ نیچے امانت اوپر پھر کہیں گے اٹھا اٹھاؤ ہتدار باہر کھڑا کو دین ہے یہ حصہ چلتا رہے گا جب اللہ کا ارادہ کو معاف کرنے کا نہیں ہوگا تو مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے یہ کیا ہے گزر جائے گی آخرت کا مسئلہ ہے بھائیو اگر وہاں پکڑ گئے تو کیا حال ہوگا اس لیے ہم تو کریں اور حضرت محمد صلی اللہ کو دوبارہ چالا علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو اپنی زندگی کا راہ گر بنانے راہ گر بنا لے بھائی اگر ہم بے راہ کے سے ہیں تو جو مرضی کرتے ہماری چاپ ہلاکت ہے نماز کے لیے نماز ادھر پڑھتا گریب ہے تو بچوں کو چھٹی ہوئی تھی اور وہ جا رہے تھے کروں پتلونے پہنی ہوئی شرٹیں پہنی ہوئی ٹائیاں ان کے لٹھی ہوئی یعنی ہم, وہ, ہم وہ دیدرس دھر کے ہیں جو اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور رونے کی سیوا کچھ کر گئی پریاس بھی, بھی دم دوڑ جاتی ہے اے ہمارا کوئی رہبر نہ ہوتا تو ہمارے راج کے بھی مرضی کریں اس پانی سے منزل کوئی نہ ہو وہ تو پھیلتے ہی چلتا ہے جو پانی کناروں میں بند نہیں ہوتا گٹر کے پانی کو آپ نے دیکھا ہاں ہوتی. کوئی منزل نہیں ہوتی شن کا پانی سے چلتا گلستان کالونی کے گھر میں پہنچتا ہے پابند ہے پابند ہے کہ پابندی نے سے چلایا اور یہاں پہنچا دیا گٹر کا پانی آزاد ہے گیا باہر نکلا ہم تو پابند ہیں ایک طرف لا الہ الا طرح ایک طرح محمد رسول اللہ ہم اس کے درمیان میں ہے نا ادھر جا سکتے ہم کیوں کسی کے پیچھے چلے کیا ہماری کوئی تہذیب کیا ہمارا کوئی طریقہ زندگی کوئی مغرب کی تہذیب کے کی کیوں ہم غلام بنے مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے ہم کیسے سلو ہوں گے مغرب کی تہذیب کے پیچھے چل چار چار سال کے معصوم بچوں کو پتلونے پہنا بھائیو کون سا سورج ہم چڑھانا چاہتے ہیں مغرب تو وہ انتخار ہے وہاں سورج ہی گر جاتا ہے اور انھا ہو کے غروب ہو جاتا ہے یہ ہماری نقل مغرب کے پیچھے چل کے کون سی روشنی تلاش کرنا چاہتی اتنا طاقتور چاہ جنہیں مغرب کی افق کو چھوتا ہے تنہیں اس کی ساری روشنیاں بج جاتی ہیں اور اس کی زہریلی उसके اور اس کے خوفناکار کچھ ایسے कर کر جاتے ہیں کہ وہ اندھا ہو کر سارے جہان کو اندھا کر جاتا ہے مغرب کی تہذیب جہان میں روشنی پھیلانے نہیں آئی جہان کو اندھیروں سے ستر کرنے آئی ہے مشرق سلو کی جگہ ہے مشرق کو بھرنے کی جگہ ہے مشرق روشنیوں کی جگہ ہے آگے ہمارا نبی مشرقہ میں پیدا ہوا اللہ نے بیت اللہ کو مشرق کے میں رکھا ہمارا بیت اللہ مغرب میں نہیں ہے مشرق میں مشرق کے میں ہے مشرق مڈل ایسٹ میں مشرق کے بھی سینٹر میں ہمارا بیت اللہ اور اسی کی دیوار کے فائدہ ہمارے نبی بول نے وجود بخشا میرے بھائیو ہم تو کسی کے غلام ہیں کسی کے سادے ہیں پیچھے چلنے والے ہیں اور جو ایسا رہبر ہے نظر کتنی تیز تیز ہو ماتی نظر آنف اتنی نظر اتنی تیز ہو نظر نظر کی کتنی نماز پڑھتے پڑھتے اب آگے ہو گئے نماز پڑھات پڑھ پھر پیچھے ہو گئے سلام رہا صاحب نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ آپ نے کہ جنت نظر آ رہی تھی میں آگے ہو گیا اس کے انگور کے گچھے لٹک لٹک کے باہر نظر آ رہے تھے ان کو دیکھ کے میں آگے ہو گیا جنت اللہ کے ارض کے نیچے وہاں یہ نظر جا رہی یہ نظر دل کی آنکھ نہیں یہ یہ یہ نظر وہاں تک جا رہی سر کی آنکھ سے جو جنت دیکھ لیں سر کا پیچھے کا کی سٹ گئے سفر نظر آئی اور کے شولے نظر آئے پتا نہیں کہاں کے نظاروں میں اللہ نے جہنم کو چھپایا ہوا ہے سفر وہ نظر آئے تو میں پیچھے ہٹ گیا جو اتنی دور تک دیکھ کر بات کر سکتا ہو ہم اس کی بات کو چھٹلا نہیں اور یہ اپنے سبھی انجوں کی بات کے پیچھے چل پڑے ہیں تو ہم سے بڑا نادان دنیا میں کون ہوگا بند کر دیے اور کیا سنا ہوں آپ کو اب نے ندی کی طریقہ چھوڑ دیا اسی کی زندگی کو چھوڑ دیا تو اس کے دل کی होगी کی ہوگی جو اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کی کافت رکھتا ہوتی تعالیٰ نے فرمایا اپنا اردو والا دلال نہیں وہ جو دلال ہے عربی میں دلال لاڈلے کو کہتے ہیں لاڈلا مسلیہ السلام نبی دلال اللہ تعالیٰ انکار ہی کرتے تو پھر بھی ضد کرتے کہ میں نہیں کرنا ہے تو اللہ نہیں دیکھ سکتے نہیں میں نے دیکھنا ہے تو خشک ہو جاتا ہے اور پھر سجا گا اور کوئی مجھے خشک دیکھ لے خشک دیکھ لے تو اس کا نشان ہی گھٹ جاتا ہے ذرا ہو کر جاتا ہے آپ ہی دیکھیں گے اللہ کا اچھا آپ نہیں دکھاؤں گا بس ایک تجلی دکھاؤں گا تیرے اوپر نہیں آئے گی پہاڑ پہ آئے ذرا اس کو دیکھنا تو تجلی پڑی دور پر اور لوٹ کے آئی وہ صحیح سلام پر تو یہ براہ راست نہیں ہے بلکہ وہاں سے یوں آئی لوٹ کے آئی اب سایا تو ایک پر سر, سر ہوشوں ہو کے گرے چالیس جن ہوشی ہیں بول اللہ چلی اللہ اور ہمارے نبی کو ہمارے نبی کو زمین سے اٹھایا پہلے آسمان پر پہنچایا آدمان ایک کلام نے استقبال کیا دوسرے آسمان پر یاقبال کیا تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیے یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا چوتھے اسمان پر جگری علیہ السلام نے استقبال کیا پانچویں پر ہارون علیہ السلام نے بوتھ علیہ السلام نے ساتویں پریم علیہ السلام نے استقبال کیا المنتحہ فکرا کے اٹک گئے یا رسول اللہ یہاں قرض ختم ہو گئے اس سے آگے جو بھی گیا جل کے راس ہوا آگے میری طاقت ختم اب دنیا کی سب سے طاقتور مخلوط فبرین سب سے طاقتور مخلوق دنیا کی اور دنیا کی بھی اور آسمانوں کی بھی آسمانوں نے اور دنیا نے سب سے طاقتور جبری فضرت المنہا پر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آگے نے ختم گویا جبری کی جسمانی روحانی طاقت فضرا پہ آ کے ختم ہو گئی اس سے آگے ہمارے نبی کی جسمانی پرواز چلی ہے جسمانی طاقت جسمانی طاقت ہے ابھی روحانی طاقت کا زور ہوگا جب اللہ کا دیدار ہوگا یہ سفر تنہا تہ کیا ہے منتہ سے منزل نہیں ہے نشان منزل ہے پھر ارد اس لیے رہ گیا کے اوپر ستر ہزار پڑ گئے وہ بھی منزل نہ بنے نشان منزل بنے اور وہ پھٹتے گئے پھٹتے گئے پھٹتے گئے پھٹتے گئے اور اللہ پاک سامنے آ گیا و رحمت اللہ اللہ کی طرف سے سلام پیش ہو رہا ہے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اسی اپنے جسم مبارک کے ساتھ یہ آخرت کا جسم نہیں ہے یہ جنت والا جسم نہیں وہاں تو اور شان ملے گی وہی جسم جو آمنا کی گود میں پروان چڑھا جو مکے کی گلیاں میں پروان چڑھا وہی جسم ہے جس کو دنیا کی ہوا نے چھوا ہوا ہے اور جس طرح جسمانی پورے ماتے کے جیسے اور گرمی کا اثر سردی کا اور اللہ کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد بے ہوش ہونے کی وجہ باتیں ہو رہی اچھا میری جانی عبادت میری مالی عبادت میری میری میری خولی کی عبادت میرا سب کچھ مولا رہی ہے آگے سلام علیہ السلام علیہ میں نے بھی اپنے رب کا سلام قبول کر دعا دو اپنے ربی کو جس میں آپ نے اپنے ساتھ آپ کو بھی شامل کر لیا السلام علیہ میرے پر بھی ابا جنہ حصہ ذہین اور نیک بندوں پر بھی میرے نیک بندوں پر بھی اپنی امت کو بھی سلام نے شریک دیا ہوں یہ تو آپ کی پرواز ہے تو میرے بھائی پیچھے اگر ہم نہیں چلیں گے،, گے تو پھر کہاں جائیں گے اور آپر کی جلد تو اس کے پیچھے چلو میرے بھائی منزل کو پانا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی کے نام کو اس طرح جوڑا ہے مصلم اپنے ملاقات میں کلیم بنے مو صلی السلام کلیم بنے لوہا نرم کرنا ملا وہ لوہے کو پکڑتے تھے نرم ہو جاتا تھا اور عید اسلام اور اور کے لیے مرغے زندہ ہوئے لیے کیا ہے میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز فرمایا وہ آرجی سنگھ ہے وہ آرجی کے ہمیشہ کیا آرجی کو ہر سب تو ہونے چاہیے اچھا رس حبی اللہ و عبی الرسول من اللہ, اب دیکھ ایمان من من اللہ و رسول میں رسول رول اللہ رسول اللہ رسول نے اللہ نے کٹھا کر دیا اب نہ من رسول اللہ و من میں صاف اللہ و من میق اللہ و رسوله رسول میرے نام فرمانے فرمان. اعلان, اعلان جنگ نے اللہ و رسول ہی ہر بہن اللہ و رسول ہی رضا نے کٹھا کیا رضا نے کٹھا کیا ولہ وہ رسول مجھے بھی راضی کرو میرے رسول کو بھی راضی کرو مجھے بھی راضی کرو میرے رسول کو بھی راضی کرو, لا اللہ نہ مجھ سے شانت کرو نہ میرے رسول نہ اللہ کو اپنا نام لانے کی ضرورت نہیں والد غنیمت کے اللہ کو کیا ضرورت ہے برکت کے لیے اپنے نبی کے ساتھ اللہ اپنے نام کو جوڑا رسول الن الله ورسول بعد نوا ب ح بن الله ورسول من صاقة الله ورسول من حادة الله ورسول من يت الله ورسول عننوا بالله ورسوله كنون الله ورسول أكثير الله وات الررسول من يت الله ورسول لابم تفروا بال الله ورسوله أو لا الله ورسول والله ورس الررحان يقور یہ میں نے قرآن سے آپ کو چند نمونے کی آیات پیش کر دی ہے چند نبی کو اپنے نام کے ساتھ بھائی یاد ہے اپنے فردی میں اتارو اپنی تہذیبیں کسی کوڑے کے ڈھیر پہ جا کے پھینک دو یہ سامنے گلستان کا روہنگ کا کٹر ہے چندہ اس میں جا کر اپنی پاکستانی تہذیب کو دفن کر دو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکستانی تہذیب کو زندہ کرو پنجابی تہذیب کو وہاں جا کے پھینکو بلوچی بروہی سی پٹانی ساری تہذیبیں دفن کرو صرف محمدی تہذیب کو زندہ کرو اللہ کی رسن آپ کے ہاتھوں سے اٹھنے سے پہلے اللہ کی طرف سے لبے کی صدا آئے گی ہاؤ کے رخ بدلے پاؤ گے زمین کے تیور بدلیں گے سلک کی گردش خط میں آئے گی پیغام اٹھائیں گی بادل موسی بکھیں گے زمین سبزہ اور سرف سبزہ ہی نہیں سبز ہونے سے ہمیں پیرا با برکت ہو گئے گی پہاڑوں میں بارش ہوگی ندیاں گھر پہ بہیں گی ڈیموں کے پانی کی کمی کی شکایت نہ ہوگی ایسے نادان کے اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے پہاڑوں نے اپنے جہانے خشک کر دیے ندیوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اس پانی کو کون سی ہے تاکہ پائے گی اللہ کے قدموں میں پڑھو اللہ کے واسطے مسجدیں کرو بازاروں کو سے خالی کرو اپنی عورتوں کو قرضے لاؤ ان کو حیا کچھ پہناؤ اپنی دکانوں سے دودھ نکالو چھوٹ چینک نکالو اور اپنے اللہ کے کام میں لمبے لمبے چھٹے کر کے اسے مناؤ ہمیں تو جب سے ہم کھولی ہے خزان کے سوا کچھ نہیں دیکھا مرجائے ہوئے دیکھے گرتے ہوئے پتے دیکھے خشک پہنیا دیکھی ہیں کوئی رونے تھانے والے ہوتے کوئی پانی دینے والے ہوتے تو شاید باہر کا کوئی چھونکا آ ہی جاتا آج بھائی توبہ کر کے اٹھو اللہ کی راہ میں نکلو چل رہی ہوں یہ کوئی جماعت نہیں ہے یہ زندگیوں کو بدلنے کا نظام اور محنت ہے سارے بھائی چہراتے کرو ٹھیک ہے ارمیت کر لے کس کا ہاتھوں اٹھ کے آنا یہ ہوا وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی تو سنو وہ کیا پکار رہا ہے وہ بھی تو سنو